السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات الله وسلام علیه وعلى اله و علی اصحابہ ومن اتبع بهديه و سنہ بسنته الیوم الدین و بعد معزز ناظرین و مشاهدی المشاهدات دعامت کی چھوٹی نشانیوں کا ذکر اپ کے سامنے ہو رہا ہے اس سے پہلے یا نشانیاں بیان ہو چکی ہیں آج بارہویں ایسی نشانی جو واقع ہو چکی ہے اس کا ہم تذکرہ کریں گے اور وہ ہے خوارج کا ظہور یا خوارج کا فتنہ منج اسلام سے ہٹ کر کے فرقوں کا ظہور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور خوارج پہلا فرقہ ہے اسلام سے نکلنے والا یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں تھے اور جب جنگ سفیر میں قرآن کریم کو حکم بنانے کا مسئلہ آیا تو یہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے نکل گئے اور ان سے بغاوت کیا خروج کیا اسی کی بنا پر ان کو خارجی کہا جانے لگا ان کی تعداد تقریباً آٹھ ہزار کے قریب تھی اور بعض تاریخی روایتوں میں سولہ ہزار کے قریب بھی بتائی گئی ہے کوفہ کے قریب یہ جگہ تھی جس کا نام حرورہ تھا وہاں یہ چلے گئے تھے اور وہاں جانے کی جیسے سے رہنے کی جیسے ان کو حروری کہا جانے لگا تو خوارج اسلام کا سے نکلنے والا سب سے پہلا فرقہ ہی ہے اس کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت ہی میں ہو گئی تھی عبداللہ بن ذوالخیسرا نامی ایک شخص جو منافقین میں سے تھا اس نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مالِ غنیمت کی تقسیم میں دو مرتبہ اعتراض کیا اسی کے بارے میں آئے کریمہ نازل ہوئی او منظک فی صدقات ایک بار غزِ حنین میں مال غنیمت تقسیم کرنے پر اس نے اعتراض کیا اور کائے عدل یا محمد فعل قلعت عدل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل سے کام لو کیونکہ تم عدل نہیں کر رہے ہو اس وقت تمہارا رضی اللہ تعالیٰ عہوں نے فرمایا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دے میں اس کی گردن مار دوں تو آپ نے کہا اسے چھوڑ دو اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنی سلاد کو ان کی سلاد کے سامنے اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے وہ قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا یہ لوگ دین سے اسی طرح نکل جائیں گے جس رے تیر شکار سے نکل جاتا ہے متفق یہ تو پہلی بار اس نے اعتراض کیا تھا جنگ ہنین میں جب آپ کو فتح ملی اور مالی غنیمت آپ تقسیم کر رہے تھے تو اس میں اس نے اعتراض کیا تھا اور دوسری بار جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے سونے کے کچھ سکے ہمارے نبی کی خدمت میں بھیجی جنہیں آپ نے چار لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا اس وقت اس منافق نے بات کہی تھی اتقل تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو یعنی اللّہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بات کہی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالم امین فی فیصما تم لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے ہو جبکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو آسمانوں پر ہے یعنی اللہ ہرب الامین کا میں امین ہوں اللہ رب العالمین نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھ پر دین بھیجا شریعت نازل فرمائی قرآن اتارا وہی اتاری میں اللہ کی نظر میں امین ہوں معمون ہوں اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے امانت دار نہیں سمجھتے آپ ذرا غور کرے مکہ کے مشرقین بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین سمجھتے تھے صادق سمجھتے تھے لیکن یہ خوارج اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور آپ کی تقسیم پر انہوں نے اعتراض کیا اور آپ کو امین نہیں سمجھا پھر آپ نے کہا یا خبر و سما سباہن و صبح اور شام آسمان سے خبر میرے پاس آتی ہے اللہ کی طرف سے وہی تیرے لیے بربادی ہو اب احق کا اہل عرض آئیں گے میں زمین میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا نہیں ہوں سب مولہ رجل پھر یہ آدمی پیر پھر کر کے جانے لگا تمہارے بھی نے خالدین ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں اس کی گردن مار دوں امانبی نے کہا کہ اللہ وسلی کیا وہ نماز نہیں پڑھتا ہے سما قال بی نے فرمایا ان نہ قطل عدیم و سمود یہ بھی بخاری مسلم کے روایت آپ نے فرمایا کہ اس کی پشت سے ایسی قوم نکلے گی جو اللہ تعالی کے کتاب کی تلاوت تو ضرور کرے گی بہادر بادوں کے اندر رتبہ کا لفظ آیا ہوا ہے یعنی تلاوت بہت اچھی کریں گے تر تازہ تلاوت ہوگی ان کی لیکن ان کی حلق کے نیچے نہیں اترے گا یعنی قرآن صرف تلاوت کریں گے قرآن کی معنی اور مطالب کو مفہوم کو نہیں سمجھیں گے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو خوارج ہیں ان کے ہاں بڑی جہالت ہے قرآن وہ یاد کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور حدیثوں کے بھی وہ حدیثیں جو ان کے عقید اور کے موافق ہیں اس کو مانتے ہیں باقی اور حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں لوگ تو قرآن کی تلاوت کریں گے ضرور یہ بڑی باتیں کریں گے یہ لیکن ان کی یہ باتوں کے اندر خوشو اور خزو نہیں ہوگا یا اس طریقے سے وہ معنی اور مطلب کو قرآن کا نہیں سمجھیں گے اس طریقے سے تلاوت کرنے پر اتفاق کرتے ہیں اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اگر میں انہیں پا جاؤں تو ان, ان کو ویسے ہم قتل کریں گے جیسے آ و سمود کو قتل کیا گیا تو یہ خوارج اسلام میں نکلنے والا سب سے پہلا فرقہ ہے اور ان کو خوارج سب سے پہلے ان لوگوں کو کہا گیا جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں تھے لیکن انہوں نے ان کے خلاف خروج کیا لہذا جو بھی امام وقت کے خلاف بغاوت کرے حکمرانوں اور مسلمانوں کو کافر قرار دے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کو جہنمی قرار دے ایسے لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے یہ خروج کسی بھی دور میں ہو اس عقیدے کے ماننے والے کسی بھی دور میں ہو جس دور میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے جن کا عقیدہ وہی ہوگا جو خوارج کا ہے جن کی نشانیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کی ہیں اور سب سے زیادہ نشانیاں آپ نے جس فرقے کے بارے بیان کی وہ خوارجی کا فرقہ کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں مسلمانوں کو کی تکفیر کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کرتے ہیں زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں اور امن و امان کو برباد کرتے ہیں اور ان کے آتنک سے ان کی دہشت گردی سے کوئی محفوظ نہیں رہتا ہے چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں تو اس لیے ان کا سب سے زیادہ ظلم اور ذاتی ہے اس لیے سب سے زیادہ ان کے بارے میں حدیث کے اندر ہمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لہذا ان کا جو بھی نام ہو اور کسی بھی دور کے اندر یہ لوگ پائے جائیں ان کو خوارج کہا جائے گا جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ, علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خارجی کا نام ہر اس شخص پر منتبق ہوتا ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف خروج والوں کرنے والوں کے افعال اقوال اور نظریات و عقائد کو اپنا لے ہر وہ شخص جو قرآن و سنت کو فیصلہ کن شریعت و قانون ماننے سے انکار کرے کبیرہ گناہوں کے مرتکیب کو کافر قرار دے ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کو کا حکم دے کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے ایسے عقائد اور نظریات رکھنے والے خارجی کہلاتے ہیں ان کا تعلق کسی بھی دور سے ہو ایسا نہیں خباریں صریف ہوا ہیں جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج و بغاوت کیا جو بھی حاکم وقت کے خلاف خروج کرے گا مسلمانوں کی تقفیر کرے گا قتل عام کرے گا مرتقبی کبیرہ کو جہنمی قرار دے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے تمام لوگوں کو خوارج کہا جائے گا ان کا جو بھی نام ہو تو خوارش یہ ہر دور کے اندر ہو سکتے ہیں اور ہر دور کے اندر پائے بھی جاتے ہیں عبداللہ بن ذل خویسرہ نامی شخص پہلا شخص تھا خارجی اور اس کے بعد آخری شخص ہوگا جو بیت اللہ کی, کی بیت اللہ کو ہدم کرے گا بیت اللہ کو گرائے گا وہ آخری شخص ہوگا اور یہ دجال کا ساتھ دیں گے جب دجال نکلے گا تو یہ مسلمانوں کا ساتھ رہنے کے بجائے دجال کا ساتھ دیں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں اور کتنے اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں آپ ان تمام باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں خوارج ان کو کہا جاتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ حاکم وقت کے خلاف خروج کرنے سے خروج مانے ہوتے نکلنا بغاوت کرنا ان کے خلاف خروج بغاوت کرنے کی وجہ سے ان کو خارجی کہا جاتا ہے دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ دین اسلام سے خروج کر جانے کی وجہ سے ہمارے نے کیا مائی امرقونا من دین کمائی امرک السم امن رمیہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے یعنی دین سے نکل گئے وہ دین سے خروج ہو گیا ان کا نکل گئے اس لیے ان کو خوارج کہا گیا تیسری وجہ یہ ہے کہ سلب صالح صحابہ طابئین اور جو ان کے نقشے قدم کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے منحج کو اپناتے ہیں ان کا جو عقیدہ ہے یا منہج ہے قول ہے کہ مرتقب کبیرہ ہمیشہ اکیلے جہنم میں نہیں رہے گا جبکہ ان کا قول یہ ہے کہ مرتکب کبیرا بڑے گناہوں کا انتخاب کرنے والا ہمیشہ, ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا کبھی جہنم سے نہیں سلب صالحین کا قول یہ ہے جو جس پر اجماع ہے سمجھ لیجیے وہ یہ کہ اگر شرک کرتا ہے اور اس نے توبہ نہیں کیا تو ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا شرک کے علاوہ جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں جیسے رشوت لینا سود لینا جھوٹ بولنا زنا کرنا جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ماف کر دے یعنی اگر اس نے توبہ نہیں کیا سچی اگر توبہ کر لیا تو اللہ معاف کر دے گا اور بغیر توبہ کے اگر مر گیا لیکن اس نے شرک نہیں کیا تھا لیکن بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے توحید کی بنا پر اور اس کو جنت میں داخل کر دے اور چاہے تو ان گناہوں کی اسے سزا دے اور سزا دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے کر کے آئے یہ صلب صحلحین کا پول ہے ان کا اجماعی مسئلہ ہے یہ لیکن خوارج اس مسئلے میں صلب صالحین کا اسے عقیدے کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑے گناہوں کا مرتکب ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہے گا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا تو یہ جو ان کا قول ہے یہ صلب صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے ان کے عقیدے سے خروج اور بغاوت ہے اس لیے بھی ان کو خارجی کہا جاتا ہے یا خوارج کہا جاتا ہے خوارج کی بڑی نشانیاں ہیں ان کی بڑی پہچان اور علامتیں ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ سب سے زیادہ جس فرقے کی نشانیاں حدیث کے اندر بیان کی گئی وہ خوارج کا فرقہ ہے کیونکہ کی سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے نقصان دہ اسلام کے اشاعت کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ اور ہر شخص کے لئے ملک کے لئے معاشرے کے لئے زمین میں سب سے زیادہ فسادی یہی لوگ ہوتے ہیں اس لیے سب سے زیادہ یہ نقصان دہ ہیں اس لیے سب زیادہ ان کی نشانیاں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کی ایک بڑی نشانی تو یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کو جیسے مسلمانوں کو اور حکمرانوں کو کافر قرار دیتے ہیں اسی بنا پر انہوں نے صحابہ کو کافر قرار دیا یہی نہیں بلکہ ان کے جو متشدد اور غالب قسم کے لوگ ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بات کہی تھی کہ نا ازب اللہ وہ کافر ہو گئے تھے جب آپ نے شہد اپنے اوپر حرام کر لی تھی لیکن اللہ نے معاف کر دیا اب ان کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ جو بھی ان کے منہج پر نہ ہو وہ کافر ہوتا ہے اب آپ سمجھ لیں کہ جن کی شرح اور گمراہی سے فساد سے اللہ کے رسول محفوظ نہ ہوں صحاب کرام محفوظ نہ ہوں جو انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں تو پھر حکمراں اور عام مسلمان کی کیا حیثیت ہے جب انہوں نے صاحب کرام کو کافر قرار دیا جبکہ صحاب کرام کے لیے اللہ رب العامی نے جنت کا وعدہ فرمایا تو پھر ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہے تو جیسے اور وافذ صاحب کرام کو کافر کہتے ہیں جہنمی کہتے ہیں ایسے یہ لوگ بھی وہ صحابہ جو جنگ جمل یا جنگ صفین میں شریک ہوئے ایسے تمام صحابہ کرام کو یہ کافر کہتے ہیں جہنمی قرار دیتے ہیں حضرت عثمان کو بھی کافر کہا انہوں نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے کافر قرار دیا دوسری نشانی یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہتا ہے ان کا یہ عقیدہ ہے ان کا یہ عقیدہ ہے میں نے اسے سے پہلے بیان کیا کہ کی یہ عقیدہ سراسر باطل ہے یہ جامعہ کا عقیدہ ہے خوارج کا عقیدہ ہے معتزلہ کا عقیدہ ہے معتزلہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو منزلے کے درمیان نہ مسلمان نہ کافر ہے معتزلہ جو عقل پرست لوگ ہیں لیکن آخرت میں وہ ہمیشہ میل جہنم کے اندر رہے گا یہ عقیدہ سراسر یا یہ قول سراسر باطل ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے صحابہ طب کے مسلک اور ان کے منہج اور عقیدے کے سراسر خلاف ہے تیسری نشانی یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا یہ باقاعدہ واجب سمجھتے ہیں کہ جو بھی مسلم حکمران ہیں اگر ان سے ظلم صادر ہوتا ہے یا ان سے فصق صادر ہوتا ہے تو ان کے خلاف خروج اور بغاوت کرتے ہیں یہ ان کا عقیدہ اور منہج ہے جیسا کہ انہوں نے علی رضوں کے خلاف خروج کیا حالانکہ خروج و بغاوت کرنا قطن جائز نہیں ہے حرام ہے کسی حکمران کے خلاف خروج اور بغاوت کرنا اور اس سے پہلے تفصیلات آپ کے سامنے میں نے کئی تو بیان کی ہیں اس کے تعلق سے پھر اس کے عادہ کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے بہرحال کبھی بھی خروج کے اندر بھلائی نہیں رہی ہے جب خروج ہے یہ تو خروج میں بھلائی کبھی نہیں ہوتی ہے اسی لیے یہ حرام ہے شریعت کے اندر ہمیں صبر کرنا چاہیے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے ان کے خلاف بغاوت کرنا خروج کرنا سوائے نقصان اور فساد کے علاوہ پوری تاریخ اس پر شاہد اور گواہ ہے کہ کبھی بھی خروج سے کبھی کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا چوتھی نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کا قدر کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے مسلمانوں کے مال کو لوٹیں گے قتل کر دیں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے. کافروں کا قتل کرنا بھی حرام ہے لیکن آپ ان کی دشمنی اور دعوت دیکھیے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے لیکن کافروں کو چھوڑ دیں گے میں نے بتایا کہ کافروں کا قتل کرنا بھی حرام ہے یہ ناحق قتل ہے اور ناحق قتل یہ جرم ہے شریعت کے اندر بڑے گناہوں میں سے ہے ہمیں غیر مسلموں تک دین اسلام کی دعوت دینا ہے حکمت کے ساتھ اچھی معزت کے ساتھ اچھے اخلاق سے اور اسلام کے تعلق سے یا مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں ہمیں ان کو دور کرنا ہے ان کو قطر کرنا ان کے مانوں کو لوٹنا ان پر ظلم کرنا یہ قطار جائز نہیں ہے جب شریعت کے اندر جانوروں پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے تو پھر ایک انسان پر ظلم کرنا کیسے جائز ہوگا پانی بہانا شریعت کے اندر حرام ہے تو کسی کا خون بہانا کیسے جائز ہوگا اس لیے یہ قتل کرنا کسی پر ظلم کرنا چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو یہ شریعت کے اندر حرام ہے سنگین جرم ہے پانچویں نشانی یہ ہے کہ دین اور عبادت کے اندر غلو سے کام لیتے ہیں اللہ کے سول فرمائی اکرون القرآن لئی سک کرا کم لئی سکراۃ کم اللہ ولا سیام اکم اللہ سیام یعنی قرآن پڑھیں گے اس طریقے سے پڑھیں گے کہ تمہارا تمہارا پڑھنا ان کے پڑھنے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگا اور تمہاری نماز روزے بھی ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگا بہت زیادہ تکلب سے کام لیں گے اور غلو سے کام لیں گے تشدد کریں گے اور یعنی اس طرح کی حرکتیں کریں گے وہ گلو سے کام لیں گے اور گلو شریعت کے اندر حرام ہے انہیں اپنی عبادت پر بڑا فخر بھی تھا اور بہت زیادہ تعجب اور وہ انہیں جو بھی دیکھتا ہے خاص طور سے صحابہ کے زمانے میں جو خواہش تھے سب ان کے اوپر تعجب کرتے تھے اور عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کی عبادت کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ میں ایسی قوم کے پاس گیا کہ عبادت میں ان سے زیادہ محنت کرنے والا میں نے نہیں پایا ان کی پیشانیوں پر پھوڑے ہو گئے تھے زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ اونٹ کے گھٹنوں کی طریقے سے ہو گئے تھے یعنی زمین پر رات رکھے رکھے اس طریقے سے ہاتھ ان کے موٹے ہو گئے تھے یہ ہتھیلی ایسی جو گھٹنے ہیں گھٹنے بھی ان کے جو ہے یعنی کیا نام ہے سخت ہو گئے تھے اور ان کی آنکھیں پیلی ہو گئی تھیں زیادہ جاگنے کی وجہ سے تو یہ سب ایک شیطان کا ہتھیار ہے جو ایسے لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے دین کے اندر غلو جائز نہیں ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے ہمارے بیو کا ہمارے اوپر حق ہے اور سچا مسلمان ہوئی جو سب کا حق ادا کرتا ہے رات بھر جاگنا اپنے آپ کو تکلیف دینا اور اپنے آپ کو عذاب دینا یہ دین نہیں ہے یہ غلو شریعت کے اندر قطام جائز نہیں ہے غلو کی وجہ سے لوگوں کو ہلاک کیا گیا کم الغلو فدین فن کا منکان قبل الغلو فدین گلو سے بچو دین میں غلو اور بیجا سختی اور تشدد کی وجہ سے لوگوں کو ہلاک کیا گیا حلق المتنتعون تشدد کرنے والے تکلف کرنے والے ہلاک ہو گئے دین بہت آسان ہے دین سختی کا نام نہیں ہے دین اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو عذاب دے تکلیف دے پریشان کرے راتوں کو نہ سوئے اور کھانا نہ کھائے پانی نہ پیئے اسی شکل بنائے کہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے یہ ساری چیزیں قطار جائز نہیں ہیں یہ سب شیطان کا ہیلہ اور مکر ہے اور یہ خشور و بھی اسے نہیں کہا جاتا ہے خوشوخو ہوا ہے جو کتاب و سنت کے موافق ہو جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہو اسے خوشوخو نہیں کہا جا سکتا نمبر چھے ساری حدیث ہیں جو ان کے فہم کے خلاف ہیں ان کے منحص کے خلاف ان کا انکار کرتے صرف انہیں باتوں کی تصدیق کرتے ہیں حدیثوں میں سے جو قرآن کے موافق ہے اسی لیے وہ رجم کے قائل نہیں ہیں رجم کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے یعنی شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کرنا یہ قرآن میں ذکر نہیں ہے پہلے تھا آیت اللہ نے حکم باقی رکھا لیکن آیت منسوخ کر دی تو یہ اس کے قائل نہیں ہے ایسے ہی خالہ اور پھوفی سے نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ خالہ اور پھوفی کا نکاح یہ قرآن میں نہیں حرام کیا قرار دیا گیا حدیثوں کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے تو ہر وہ چیز جو حدیث کے اندر ہو اور قرآن میں نہ ہو اس کا انکار کرتے ہیں لوگ وہی حدیث مانیں گے جو قرآن کے موافق ہوگا تو انہوں نے حدیث قرآن حدیث کے انکار کی بنیاد انہیں لوگوں نے ڈالی خوارج نے ان حدیثوں کا انکار کر دیا جو قرآن کے موافق نہیں ہے حالانکہ دونوں وہی ہیں دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے اور دونوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے دونوں میں کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہے کچھ باتیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وہی کے ذریعے سے بتائی آپ نے اپنی زبان میں لوگوں کو بتایا دونوں اللہ کی طرف سے وہی ہیں دونوں حجت ہیں اللہ کے سر صلی اللہ حدیث ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جو ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا ایک اللہ کتاب دوسری میری سنت تو لہذا دونوں اللہ کی طرف سے بس فرق صرف یہ ہے کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے حدیث صحیح ہونی چاہیے اور اس کا معنی اور مفہوم وہ ہو جو سرب صالحین نے لیا ہے اگر حدیث صحیح ہے اور اس کا معنی و مفہوم ہم غلط لیتے ہیں تو یہ گمراہی ہے اور اگر حدیث ضعیف ہے موضوع منکر ہے تو وہ قابل حجت نہیں ہے قابل عمل نہیں ہے تو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اس لیے رج ان کے ہاں نہیں ہے اور وہ او تمام چیزیں جو حدیث کے اندر بیان کی گئی قرآن میں نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو انکار کرتے ہو گدھا ان کے ہاں حلال ہے گدھا قرآن میں حرام نہیں قرار دیا گیا حدیث کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا اس لیے بھی ان کے ہاں حلال ہے چور کے ہاتھ بغل سے کاٹتے ہیں ان کے ہاں چوری کا کوئی نصاب بھی نہیں ہے کیونکہ چوری کا نصاب قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا چھوٹی موٹی چیز بھی کوئی چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتے ہیں یہ. جبکہ نصاب تک پہنچے تب ہاتھ کاٹا جائے گا اور ہاتھ یہاں سے کاٹیں گے ہتیلی سے وہ لوگ کیا نام ہے یہاں بغل سے ہاتھ کاٹتے تھے یہاں سے جی ایسے ہی حائزہ عورتوں پر صلات و صوم دونوں کو فرض قرار دیتے ہیں حید اور نفاس والی عورت شریعت کے مطابق روزہ رکھے گی بعد میں روزے کی کرے گی لیکن نماز کی قزا نہیں کرے گی لیکن یہ لوگ اس حدیث کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ جیسا جب, جب روزے کی قزا کرے گی تو نماز کی بھی قضا کرنا اس کے لیے ضروری حالانکہ سراسر حدیث کے خلاف ہے تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ان کے ہاں اس وجہ سے نہیں مانتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے بہت ساری باتیں ہیں جو تیوال کا باعث ہوں گی اگر تمام باتیں ہم بیان کرے باہر یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں کہ وہ تمام باتیں جو حدیث صحیح حدیثوں کے اندر ہیں لیکن قرآن میں نہیں تمام باتوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں لوگ کیونکہ اگر قرآن کو مانتے تو قرآن ہی میں اللہ رب العالمین نے جا بجا اپ نبی کے اعتعاد کرنے کا حکم دیا جا بجا لہذا سچی بات یہ ہے کہ جو حدیث نہ مانے وہ قرآن بھی نہیں مانتا ہے ایسی ساتھی جو ان کی لامت ہے کہ حکمرانوں اور علما پر عائب لگانا اور انہیں گمراہ قرار دینا ان کے بارے میں بدگمانی کرنا ان پر الزام اور عیب لگانا ان کی غیبتیں کرنا عوام کے اندر ان کے تعلق سے جھوٹی جھوٹی باتیں مشہور کرنا یہ سب خوارج کی پہچان کیونکہ وہ علماء ہی رد کرتے ہیں لہٰذا وہ لوگوں کو علماء سے دور کر دیں گے تو انہیں اپنی جہالت کو پھیلانے کا موقع مل جائے گا اسی لیے آپ دیکھیں خوارج کے اندر نہ کوئی معاہد پیدا ہوا نہ کوئی قرآن کا مفسر پیدا ہوا اور نہ ہی آپ دیکھیں کہ یعنی اسلام کی کوئی خدمت ان کے طرف سے کبھی نہیں ہوئی ہے نہ مسلمانوں کی کبھی ہوئی ہے تو سب سے زیادہ یہ نقصان دیں تو علماء سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں کیونکہ جو علماء حق ہے وہ سمجھتے ہیں قرآن کی آیتوں کا معنی اور مطلب حدیثوں کا مان اور مطلب سمجھتے ہیں لہذا وہ علماء سے دور رکھتے ہیں علماء سے دور رہیں گے تو پھر یہ لوگ ہمارے ہم جیسا چاہیں گے ان کو استعمال کریں گے اسی لیے علماء کی مجلسوں سے دور رکھتے ہیں ان کو حید و کے علماء کہتے ہیں کہتے ہیں حکومت کے علماء ہیں یہ حکومت کے علماء حالانکہ ان کی جو تعریف کرے ان کی حکومت کی تو اس کو حکومت کے علما نہیں کہیں گے لیکن جو کتاب و سنت کے موافی جو حکومت ہے اس کے مطابق اگر ان کی تعریف کرے تو کہتے ہیں حکومت کے علماء یہ یہ چاپلوس ہے درباری علما ہیں درباری ملہ ہیں اس طرح کے الزام تراشیاں لوگ کرتے ہیں اور یہ صفتیں آج بہت ساری جماعتوں کے اندر پائی جاتی ہیں یہ خوان مسلمین ہے یا جو بھی ان سے متعم جو ہے متفق ہیں ان سے جو ان کی فکر سے متفق ہیں ان کا جو بھی نام ہو جیسے ہمارے یہاں جماعت اسلامی کہا جاتا ہے تو یہ لوگ بھی اس طرح کی بدغمانیاں علماء کے تعلق پھیلاتے ہیں کہ علماء سے دور رہیے علماء کے ساتھ نہ جائیے یہ سب حید و نفاس کے علماء ہیں یہ سب مسئلہ مسائل کے علماء ہیں اور یہ درباری علماء ہیں درباری ملا ہیں اس طرح کہہ کر کے کہ علماء سے بدغمانیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو علماء سے دور کرتے ہیں تو جب علماء سے دور ہو جائیں گے تو ان پر کنٹرول آسان ہو جائے گا اسی لیے وہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ خوارج کی پہچان ہمیشہ سے رہی ہے ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہے تو یہ بھی ان کی ایک پہچان تھی ایسے ہی جو وعید کی آیتیں نمبر آٹھ بہت سارے ان کی پہچان علامات ہیں جو وعد کی آیتیں ہیں ان آیتوں سے سلال کرتے ہیں اور جو آیتیں جن میں بشارت دی گئی ہے خوشخبریاں سنائی گئی ہیں ان کے ہاں ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا ان آیتوں کو نہیں بیان کرتے وہی آیتیں لیتے ہیں جن میں وہ عید کی آیتیں جہاں نام کی دھمکی دی گئی عذاب کی دھمکی دی گئی یا انتقام کی دھمکی دی گئی جو آیتیں خوشخبریوں سے متعلق ہیں ان آیتوں کا ان کے یہاں کوئی معنی مفوب نہیں ہوتا اور نہ ہی ان آیتوں کو بیان کرتے اور تمام آیتیں جو کفار کے بارے میں نازل ہوئیں مشرقین کے بارے میں نازل ہوئیں ان کو لا کر کے مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں لوگ. تو یہ بھی ان کی ایک پہچان ہے تو بہت ساری ان کی جو ہے ہیں بہت ساری ان کی علامات ہیں میرا اس موضوع پر ایک درس بھی ہے موضوع بہت جب یہ دائش کا زور تھا اور بہت سارے لوگ دھوکہ کھا گئے تو اس وقت میں نے یہاں ماہانہ پروگرام میں موضوع رکھا تھا خوارج کیا خوارج کون اور ان کے ساری جو علامات ہیں کتاب و سنت کے اندر جو بیان کی گئی ہیں وہ میں نے وہاں پر جو ہے بیان کیا تھا تو ان کو اگر آپ اس محاضرے کو درس کو سنیں گے انشاءاللہ بہت ساری باتیں جو ہے معلوم ہوگی اور یوٹیوب پر بھی وہ درس اپلوڈ ہے موجود دور کے اندر بہت سارے خوارج ہیں اور خوارج کی جو علامات ہیں جن کے اندر بھی پائی جائے وہ خارجی ہوگا وہ اپنا نام جو بھی رکھے خارجیوں کے نام پسند نہیں ہے لیکن نام الگ رکھ لینے سے اگر انسان کے اعمال اور اوساف وہی ہیں تو وہ اس کو وہی کہا جائے گا نام بدل دینے سے کوئی حقیقت نہیں بدل جاتی ہے شراب کا نام کچھ اور رکھ دیں شراب ہی رہے گی حرام ہے وہ سود کا نام فائدہ رکھ دیں اور اور کچھ انٹرسٹ رکھ دیں جو بھی نام رکھ دیں وہ سود سود ہی ہے ربا ہے حرام ہے شریعت کے اندر تو یہ کبھی بھی اپنے آپ کو خارجی کہلانا پسند نہیں کرتے اور اپنا نام ہمیشہ لوگ الگ رکھتے ہیں جیسے روافظ ہیں جو جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ کہ روافظ ہیں روافظ انہوں نے صحابہ کا انکار کیا قرآن کا انکار کیا دین کا انکار کر دیا اور اس طریقے سے صحابہ کرام کو بھی کافر قرار دیا ان لوگوں نے تو رواف بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے اور حافظ ہی کہنا پسند نہیں کرتے تو جو بھی اپنا نام رکھیں ہمارے ملک کے اندر اہل سنت الجماعت وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں جو شرک اور کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں بدعات اور خرافات جن کا مسغلہ شرک اور کفر کے اندر ڈوبے ہوئے وہ اپنے آپ کو اہل سنت اور کہتے ہیں حالانکہ نہ مسلمانوں کی جماعت وہ مسلمانوں کی جماعت جو صحابہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے صحابہ تابعین طب اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اس جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی تمام عبادات کے اندر دیکھیں پوری زندگی ان کی ولادت سے لے کر کے وفات تک بدعت خرافات کے اندر گزرتی ہے شرک کے اندر گزرتی ہے لیکن اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت کہتے ہیں تو نام رکھ لینے سے کوئی اہل سنت اور جماعت تھوڑی ہو جائے گا اس لیے اوساف ہوتے ہیں علامات ہوتی ہیں عقیدہ اور منحج ہوتا ہے لوگوں کا تب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کا آدمی کس منہج پر ہے اور آدمی کیسا ہے ان کے عقائد اور نظریات کا جو بھی حامل ہو اسے خوارج کہا جائے گا اور جو حادیث کے اندر نشانیاں بیان کی گئیں جس کے اندر پائے جائیں گی ہوگا آج کے دور میں جیسے دائش ہے القائدہ ہے طالبان ہیں بوکو حرام ہے ان نسرا ہے مصر کی جماعت و تکفیر الحجرا ہے یہ سب کے اباودیہ ہیں اباؤدیہ ان کی تو باقاعدہ حکومت ہے عمان کے اندر تو یہ جو لوگ ہیں یہ سب کے سب خارجی ہیں خوارج ہیں ان کا نام جو بھی بہت ساری جماعتیں اور بھی ہے جو مجھے فرحال الحال یاد نہیں آ رہی ہیں لیکن ہے آپ جو کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں وہ علامتیں جن کے اندر بھی پائی جائیں وہ خوارج ہوگا کسی کے اندر کم ہو سکتی کسی کے اندر زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن یہ سب قسم خوارج ہی کہلائیں گے خوارج کے بارے میں حکم علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے کچھ علماء جو ہے انہیں یعنی بلکہ علماء کی اکثریت سمجھ لیجئے انہیں فاسق اور فاجر اور باغی مانتے ہیں اور انہیں کافر نہیں مانتے جبکہ علماء کی ایک جماعت ان کے تکفیر کی خیال ہے کہ وہ کافر ہیں مسلمان نہیں انہیں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ دور کے امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے جو ان کو پر کفر کا حکم لگاتے تھے اور قرآن کی اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جیسے امرکن امن دین وہ دین سے نکل جائیں گے خروج کر جائیں گے تو ظاہر بعض جب انسان دین سے نکل گیا تو پھر وہ دین میں باقی نہیں رہا اس طریقے سے اللہ کے سول نے فرمایا لین ادرک تہم ادرک قتل و سمود اگر مجھے لوگ مل جائیں گے تو آد و سمود کے طریقے سے ہم ان کو قطر کریں گے تیسری بات اللہ کے سول فب ان کے لاب اہر یہ جانویوں کو کتے ہیں کتے ہیں جہنمیوں کے یعنی جہنم کے اندر لوگ جائیں گے تو اس طریقے سے یہ سارے جو نصوص ہیں اس بات پر کرتے ہیں کہ کیا نام ہے یہ کافر لوگ ہیں جو صحابہ کی تکفیر کرے اللہ کے سر کی سے جو مسلمان کو کسی کو کافر قرار دے تو کہنے والا اگر جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو کلمہ اس کی دب لوٹ آتا ہے تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کافر ہو جاتا ہے یہ تمام مسلمانوں کو تکفیر کرتے ہیں تمام مسلمانوں کو یہ کافر قرار دیتے ہیں تو اس طریقے سے ان کے جو ہے یہ جو عقائد ہیں اور جو ان کا منہج ہے وہ جن کے اندر بھی پایا جائے گا وہ سب کے سب انہیں جو ہے خارجی کہا جائے گا اس طریقے سے اللہ کے فرمایا حماع شر الخلق الخلیقہ سب سے بری مخلوق ہیں لوگ نبی نے ان کے بارے فرمایا کہ سب سے بری مخلوق ہیں ایک حدیث فرمایہ شر قتل شر القتلہ قطل تحت تحتا سما ان کے بارے میں کہ زمین کے نیچے سب سے برے جو مختول ہیں جنہیں قتل کیا تھا وہ یہ لوگ ہیں خوارج کے بارے فرمایا اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو ان کو قتل کرے گا اور سب سے برے وہ لوگ ہیں یہ لوگ جن کو قتل کیا جائے گا اور پھر دجال کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے دجال کا ساتھ دیں گے جب دجال نکلے گا مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے ایسے ہی سب سے آخری جو ان کا شخص ہوگا جو کعبے کو ڈھائے گا جو سدیہ جسے کہا گیا ہے جس کی پستان جو ہے ہوئی ہوگی تو یہ آخری شخص ہوگا اور اس کے بعد جو ہے پھر سمجھیے کہ قیامت بھی قائم ہو جائے گی اور اس طریقے سے یعنی خاتمہ سب کا ہو جائے گا تو یہ ہے کہ یہ خوارج کا ظہور یا خوارج کا فتنہ یا اسلام سے ہڑ کر کے مختلف فرقوں کا ظہور یہ وہ نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے تعلق سے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب حربلامین ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صرف سعلیم کے عقید و مرحض پر قائم رکھے امین اللہ صلی محمد حلب المحمد والی و سابزمین و جدا اکم اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ